منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تهويله وما يعلم تهويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب سبحان الله نشارہ نے جب آپ اپنا عقیدہ ابنیت یعنی علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں اس سے ثابت کرنے لگے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات سے جب وہ مبھوت ہوئے تو آگے سے انہوں نے کہا ابھی آپ تو حضرت عیصل علیہ السلام کو کلیمت اللہ اور روح اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو جواب دیا وہ ہزار مسائل کا جواب ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے ہر ہر معاملے میں رہنمائی فرمانے والا ہے ہر ہر زاویے میں ہر ہر جانب سے یعنی جو بھی بندہ عیسائے مبارکہ کو سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے وہ کبھی بھی اونٹ پٹانگ کام میں مصروف نہیں ہوگا کبھی بھی دائیں بائیں کسی کام میں سر نہیں پھنسائے گا وہ بندہ صرف اسی کام پر چلتا رہے گا اسی کام کو اپنا کام سمجھے گا جو امام المبی علیہ السلام نے عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اللہ بس, بس بس اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی دو طرح کی آیات ہیں ایک ہے آیات محکمات ایک ہیں آیات متشابہات آیات محکمات اور آیات متشابہات آیات محکمات جو ہیں وہ, وہ ہیں جسے لغت کا جاننے والا گرامر اسے جاننے والا بندہ اس کے ترجمے تک پہنچ سکتا ہے عربی ادب سے واقع ہو بندہ وہ اس کے ترجمے تک پہنچ سکتا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے اس میں کوئی اخفاء نہیں ہوتا اس میں کوئی اخفاء ابہام والی بات نہیں ہوتی اس میں جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اب جو بھی بندہ تھوڑا سا بھی عربی گرامر جاننے والا ہوگا اور تھوڑی ریاضی جاننے والا ہوگا وہ سمجھ جائے گا ایک ہوتا کیا ہے ایک جو ہے ہمیشہ وہ دو سے پہلے ہی آتا ہے نہیں پنج. اور ایک سے پہلے کچھ ہوتا نہیں ہوتا نہیں تو ایک عدد سمجھ گیا بندہ یعنی تھوڑی سی واقفیت رکھنے والا بندہ, بندہ جو, ہے جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اس کا مانا کیا ہے اس کا مطلب مطلب کیا ہے اس کے مفہوم میں کسی طرح کا کوئی اخبار کوئی اجتباع کوئی ایسی بات نہیں اب وہ آیات کریمہ جو قرآن کریم میں رفتبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جنہیں ہم آیات متشابہات کہتے ہیں جیسے حروف مقتحات ہیں علی ابھی ہم نے کل پرسوں پڑھا بھی بھی تھا تو یہ حروف مقطحات میں سے ہے اور یہ آیات متشابہات ہیں یہ دیکھیں نا آپ پوری آیت نمبر ایک لکھا ہوا ہے حالانکہ تین حرف لکھے ہوئے ہیں لکھا ہوا پوری آیت ہے تو مطلب کیا ہے یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اور مفہوم جو ہے ہم پر ظاہر ہے نہیں کیا گیا یہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف بطور امتحان کے اپنی کتاب میں رکھی بطور امتحان کے بھی اور اس لیے بھی جو بندہ اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ سمجھے تو وہ بھی آج جائے کسی نہ کسی بات پر وہ یہی کہے کہ مولا تو ہی جاننے والا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ نہیں آئے مسئلہ اب آیات متشابہات کیا ہیں اس پر میں کوئی تھوڑی سی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے, جیسے مثال کے طور پہ بندہ کہے گی کہ بندے چھری اٹھا کے اٹھا کے خنجر اٹھا کے, کسی کے پیٹ میں گھونک دیا اور بندے کا پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا بندہ یہ جب بات آپ کے سامنے قصہ بیان کیا آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ چھرا جناب ایسے اس نے مارا ہوگا اس کے پیٹ میں پیٹ ایسے چاک ہوا ہوگا پتھریاں باہر آگے ہوں گے بندہ مر گیا ہوا یہ چیز سمجھ ہمارے کیوں آئی دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں ایک تو اس کے بیان کے لیے الفاظ اور نمبر دو اس کا مشاہدہ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ اس لیے آ گئی کہ یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے ایسا ہوتا رہتا ہے بندوں کے پیڑ چاک ہوتے رہتے ہیں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں معاملات ہوتے رہتے ہیں تو یہ چیز ہماری سمجھ میں آ گئی بیان کے لیے الفاظ ہیں اور اسے سمجھنے کے لیے مشاہدہ ہمارے سامنے اب اب مجھے صاحب کی مثال کیا ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ میں بندہ بائیمان جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آ اسے گرز مارتے ہیں فرشتے آ کیا ہیں اسے گرز مارتے ہیں جب گرز مارتے ہیں تو وہ ریزا ریزا ہو جاتا ہے فرمایا کریما کے صاحب وہ پھر بندہ بن جاتا ہے پورے کے پورا جسم تیار ہو جاتا ہے اس کا فرشتے پھر مارتے ہیں اسے وہ پھر سارے کا سارا ریزا ریزا اور چورا چورا ہو جاتا ہے اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے تو لہذا ہمیں اس کے اندر آگے گھسنے کی اجازت بھی جتنا بیان ہو گیا آکر سامنے بیان فرما دیا اتنے پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے بس اس کے آگے نہ اسے کھولنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں نہ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشاہدہ سمجھا گیا جی مسئلہ اب دوسری مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں جیسے آپ کو, کو بندہ کہے جی آپ کے علاقے کا چیئرمین چیئرمین جب آپ کے ذہن میں یہ لفظ آیا تو آپ کے لیے اس چیئرمین کے لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس مشاہدہ بھی ہے اور اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی ہیں فورن آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ جناب ایک کمرہ ہوگا وہاں چیئر ہوگی وہاں پہ ایک مین ہوگا وہ پورے علاقے کا حاکم ہوگا وہ حکم چلا رہا ہوگا لوگوں اس کا حکم سننے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے یہی ذہن میں آیا نا چیئر مین کے لفظ بولتے یہی ذہن میں آیا اب کو بندہ قرآن의 قرآن의 قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو جن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا الرحمان رحمان نے عرش پر استفا فرمایا اس پر اتنا ایمان لانا واجب میں بس اتنا ہی مان لانا فرض ہے مولا جیسے تیری شان ہے تھی ویسے فرمایا ہے اب نہ ہمارے پاس آگے الفاظ ہیں اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اور نہ ہمارے مشاہدے میں ایسی شہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے بیٹھے جیسے بندے بیٹھتے ہیں ربط نوزالا آگے پھر وصل سے اور خیالات آئیں گے رب بڑا ہوگا یا کرسی بڑی ہوگی رب کی اگر کرسی بڑی ہے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس میں سما گیا ہے تو پھر تو کرسی بڑی ہوئی رب تبارک و تعالیٰ سے پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے تجسم یعنی اس کا جسم ماننا لازم آئے گا یہ تو عقیدہ تجسیم ہو جو بندے کو بیمان کر دیتا ہے ویسے تو یہ بات جتنا آگے ہم دھوستے جائیں گے اتنا اتنا ہمارے ایمان کے لئے خطرناک ثابت ہوتا جائے گا کلی تو اس کے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے نہ تو ہمارے پاس الفاظ ہیں اور نہ ہمارے پاس مشاد ہے تو صرف اتنے تک ہی بندہ رہے جتنے تک ہمیں رہنے کا حکم ہے اب اسی طرح کر کے قرآن کریم نے تخر جو فی اصل جہین میں کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے اب یہ حیران کن بات ہے کہ جہنم بھی ہے وہاں درخت بھی ہے <sauteIch> اب کوئی آب... بندہ یہ کہ یہ باہر سڑک پر امرود کا درخت ہے آپ کے ذہن میں آ جائے گا ہوں گی اور زمین آپ کے ذہن میں یہ بات کہ زمین پانی کو قبول کرتی ہے اور اس کی جڑوں تک پانی پہنچاتی ہے اور سورج جو ہے وہ اس کو شوائیں ڈالتا ہے درخت کی بڑھوتری ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی نا اور, اور یہ مشاہدے میں بھی ہے بیان کے لیے الفاظ بھی ہیں اگر کوئی یہ بیان کر قرآن کریم میں جو بیان کیا پتا کہ جہنم کے اندر درخت ہے تو یہ بات ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے آگ میں درخت ہوگا ہاں یہ تو مشاہدے میں ہے کسی کی ٹینکی میں درخت ہے ہو گئے پودا نہیں آتے گھاس ہو جاتا ہے بڑے بڑے درخت پھر وہ جناب ٹینکی پھاڑ دیتے ہیں اپنا خود وجود نیچے تک لے جاتے ہیں اس طرح کے درخت دے کے مکان کو پھاڑ دیا انہوں نے تو یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے یعنی حیران کن بات ہے کہ پانی کی ٹینکی پر درخت ہو گیا یہ حیران کن بات ہے لیکن کیونکہ مشاہدے میں ہے کسی کو سمجھانے میں ہمیں دقت نہیں ہے لیکن جہنم کے اندر آگ میں درخت ہے تو ہمیں اتنا لازمی ہم پر کہ ہم ایمان لائیں ہم ایمان لائیں کہ مولا تو نے کہا ہے ہے تو ہے آگے ہمیں اس کی توضیح میں نہیں پڑتے اس کی مذاق میں نہیں پڑتے جتنا بیان ہو گیا ہو گیا بس اس کے آگے ہم نہیں جاتے ایمان ہے ہمارا اس بات اب جیسے سورہ مدسر میں اللہ لبارک بتا نے ارشا فرمایا االحثر فرمایا کہ جہنم میں پورا جہنم یہاں پہ اتنے سارے لوگ کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے جہنم کے اندر الیہ حادثات وہاں پہ صرف انیس فرشتے ہیں کتنے فرشتے ہیں انیس فرشتے ہیں سب کو کنٹرول اور قابو کرنے کے لیے اب یہ آئے مبارکہ جب نازل ہوئے نہیں نا جی؟ کافروں میں سے ایک زلیل بولا یہ ڈب کہتے ہیں نہیں اسے ایک کافر کہنے لگا 10 فرشتے میں پکڑ کے یہاں ڈال لوں گا اور باقی نو سے تم سب نمٹ لینا یعنی وہ آیا کریمہ جو رب تبارک وطالہ نازل فرمائی یعنی جس کا معنی تم پر واضح نہیں ہے تو تم مزاکڑانا شروع کر دوں تو یہ چیز ہمارے سامنے تب کھولے گی جب مشاہدے میں آئے گی؟ مسئلہ یہ چیز تب کھلے گی جب مشاہدے میں ساری چیزیں بیان ہوئی نا قرآن میں تو اب یہ چیزیں چونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ جتنا بیان ہوا ہے جتنا قرآن نے بیان کیا جتنی آکال سامنے وضاحت کیا بندہ اسی پہ جمع رہے آگے گھسنے کی ضرورت ہے نہیں ہے رب تبارک کو بطالہ نے اس آیہ مبارک کے اندر یہی بیان فرمایا کہ اس کے آگے گھسنے والے کون ہیں ان کے رویے کو بھی رب نے بیان فرمایا جو اہل حق ہیں ان کے طریقے کو بھی رب نے بیان فرمایا ان کا منج کیا ہے رب تبارک وطالع نے اسے بھی بیان فرمایا میں کہتا ہوں قسم خدا کی لاکھوں مسائل کا جن مسائل میں آج مولوی الجھے ہوئے ہیں لاکھوں کروڑوں مسائل کا ایک ہی جواب ہے رب تبارک ربت اس وطالع مبارک کے اندر بیان فرماتے ہوئے آکل اسلام کو تعلیم فرمایا حبیب آپ یہ جواب عیسائیوں کو دیں یہ جواب نصارہ کو دیں آپ وہ کیا ہے جی یہ دیکھیں جی اللہ تبارک وطالعہ نے عرصہ فرمایا انہوں نے کہا تھا قرآن میں آیا ہے روح اللہ اور کلیمت اللہ آپ کہتے ہیں ہی ابن اللہ نہیں ہے تو یہ بتائیں بتائے رفتار کو تار نے فرمایا کہ یہ جو آیات کریمہ ہے یہ روح اللہ والی اور کلیمت اللہ والی یہ تو ہے متشابہات میں سے میں حاصل پورم میں ایک جگہ جلسہ تھا وہاں بہت بڑے عالم بیٹھے تھے ان سے پہلے ایک خطیب نے تقریر کی خطیب نے تقریر کے دوران پتہ کیا فرمایا اس نے کہا تبار ون فقی روح اللہ عیصی علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ون فق تفی مر روحی فقا الاجدین جب میں نے اپنی شان کے مطابق روح فون کی حضرت آدم علیہ السلام میں تو سارے فرستے سج میں گر گئے اب یہ آئے مبارکہ پڑھ کے ایک صاحب نے پیروں کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر رب کی گستاخی کر دی اس نے کہا جی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کر کے ہاتھ رکھا وہ نہیں ہوتی پھونک مارتے ہیں تو پہلے منہ پہ لگاتے ہیں تاکہ ہوا جو ہے وہ پھوک دور تک جائے اس تک پہنچے سامنے رکھنے کا مقصد یہ کہ منہ بھی نہیں جلے تو اس طرح کر کے پھونک مارتے ہیں تو اس نے کہا کہ رب تبارک وطال نے اس طرح ہاتھ رکھا اس طرح ہاتھ رکھ کے پھر پھونک ماری حضرت علیہ کہتے دیکھو جی کہتے ہیں پیروں کے پھوکے کہاں سے ثابت ہوئے انہوں نے کہا یہ تو رمی پھوکے مارتا ہے بتائیں یار کیا کرتے ہو تم تو اس مولوی صاحب نے یہ بیان کر دیا اب خدا کے یہ, یہ پھونک جو ہے نا پتا کہاں سے پیدا ہوتی ہے پھیپڑوں سے پیدا ہوتی ہے اب پھونک کے لیے منہ مارنا پڑے گا اونٹ مارنے پڑیں گے پھر جناب آپ کو یہ سانس کی نالیاں مارنی پڑیں گی یہ پھیپڑے ماننے پڑیں گے پورا جسم ماننا پڑے گا پھر خدا مانا کہاں ہے تم نے وہ پیر پیر کی شان ثابت کرتے کرتے رب کے گستاخ گستاخمن بیٹھے ہو کیا مطلب ہے تمہارا رفتبار سے کمشن شیخ کوئی شیخ پوری کہنا اس جیسی ہے ہی نہیں وہ بے مثال سے آتا ہے رفتبارک وطالیہ تو پھر ربتبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں دینا ایسی باتیں بیان کرنا پھر تعالی نے ایسے ہاتھ رکھا پھر رب نے پورا زور سے ٹھوک ماری تو آدم علیہ اٹھ کھڑے ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے شاف رمایا کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے روحی بھی یہ آیا مبارکہ اور روح اللہ والی اور کلیمت اللہ والی یہ تو متشاہد میں سے ان کا جتنا مانا تم پر واضح کیا گیا ہے صرف اس پر ایمان لانا تم پر لازم ہے جتنا مانا تم پہ واضح کیا گیا ہے صرف اتنے پر ایمان لانا لازم ہے اور اس کے علاوہ جو آیات محکمات ہیں جن کے مانا ہیں علیہ سامنے کھڑے ہو گئے ان اللہ ربی و رب و رب کو موقع کے لوگوں میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے فابدو ہو تم اسی کی عبادت کرو بتائیں اس سے ایسا اپنے اللہ ہونے کی نفی کی ہے یہ نہیں کی اپنے معبود ہونے کی نفی کیے یہ نہیں کی لم یلت و پاک کی آیات محکمات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نہ اس کے کوئی بچے ہیں ولم یو نہ خدا تمہارا کو تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے نہ اس نے کسی کو جنم ہے نہ کسی نے خدا کو جنم دیا ہے بھائی یہ آیات جو آیات ہیں رب تبارک و ان کو کو کو کو کیوں مرتے ہو جن کا معنی تم نہیں ہے جس کے کے کے کے ان میں میں میں رکھا اور اللہ اکبر رقت بارک جی دیکھیں وہی ہے وہ ذات امزلہ علی کل کتاب من ہو آیا تم میں جس نے آپ پر کتابیں کتاب نادل فرمائی جس میں آیات محکمات ہیں محکم آئے پکی آتے محکم میں نے پکا ویسے کر دیا ہے محکم کا مانا ہے وہ آیات جس میں کسی طرح کا اجتباع نہیں ہے جس کا معنی پکی طور پر طور پر تم پر واضح تم کھول دیا گیا ہے وہ آیات کریمہ رب تال نے فرمایا غنہ ام یہی کتاب کی اصل ہیں ان پر عمل تم پر لازم ہے وہ آیات متشابہات جن کو صرف اتنا ماننا ضروری ہے جو رب کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس اور ان پر نہ عمل کی حاجت نہ عمل کا حکم نہ ان میں پڑھنے کا حکم نہ پڑھنے کی اجازت بلکہ منع کیا گیا بلکہ اس کی رب تبارک و تعالی نے صحیح طور پر مذمت بیان فرمائی جو بندہ ان آیات کی طرف اپنے آپ کو پھنساتا ہے بیان نادر رب نے کی ہیں لیکن منع کیا ہے تم نے ادھر سر نہیں دینا یہ آیت کریمہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہر اس کام میں اپنا سر دے گا جو کام اس کے کرنے کا ہوا کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ رب تبارک نے رفتار کو متشاب ہاتھ اور دوسری آیتیں جو ہیں وہ متشابہ ہیں وہ کیا ہیں متشابہ ہیں اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا مجاور نام جہل جاہل پیر وہ زلیل ہمیشہ انہی آیات میں سر دیتے ہیں جن آیات کا تلوق آیات ہے سے ہے جن کا تلوق آیات ہے کے ساتھ ہے انہی میں سر پھنساتے ہیں انہیں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں نظوب اللہ وہ آیات کریمہ جو کھلی کھلی ربت بار کو حکامات کو بیان فرما رہی ہے وہ سر نہیں دیں گے ان کو نہ پڑھیں گے نہ ان پر عمل کریں گے نہ لوگوں کو بہت... بتائیں گے وہ. جیسے مثال کے طور پر ان جاہل پیروں کا اکثری ٹولہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے نا نماز یہ سلاد کا لفظ ہے کس کا لفظ ہے سلاد کا معنی ہے نماز اور سلاد کا ایک معنی دعا بھی ہے اور ہم یہاں بیٹھے مریدوں کے یہ دعا کر رہے ہیں یہی مراد ہے مانا بتائیں سلاد کا معنی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز مسجد بنا کے عرصہ تک خود بھی پڑھ کے باز نہیں کر دیا حضور نے اس کا معنی اور کھڑا ہو کرے تو بے دینی نہیں کتنا بڑا وہ قرار ہے پرلے درجے کا بھائی اچھا پھر زکات کا معنی یہ زلیل مراد لیتے ہیں کہتے ہیں زکات کا معنی صفائی تو اس کا معنی پیسے دینا نہیں ہے اس کا معنی صاف بن کے رہو بس اتنے تک ختم یہ پوری جماعت ہے ایک فرقہ پورا جنہیں باطنی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں باطنی نہیں کہتے ہیں باطنی فکر بے دینوں کی جماعت ہے پکے کافر مرتاد ہے یہ زندگی مومن نہیں ہے یہ اب کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرے بندہ کسی حکم قرآنی کو حکم ربی کو حکم شری کو نہ مانے نہ انکار کر دے کسی ایک حکم کا وہ بندہ زندیق ہے یہ اسلام کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور ساتھ اسلام کے حکم کو ٹھکرا بھی رہا ہے ایسا بندہ زندگی ہے مرتب سے بھی پرل کر دے کراڑا ہی سمجھ بڑا مسئلہ تو اب نوزالک سلاد جو نا سلاد اس کا ایک معنی اگر ان کے لیے ہم مزید آسانی کرتے ہیں دعا کرنے میں بھی ذرا ہوتی ہوگی ظاہری بات ہے اس کے لیے ایک سوئی چاہیے سلاد لفظ کے دو معنی اور بھی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی میں بڑا توسع ہے بہت زیادہ مفاہیم ہیں بہت زیادہ معانی ہیں سلاد کا ایک معنی جو ہے نا وہ تسلی سے آگ تاپنا بھی ہے سلاد کا ایک معنی آگ تاپنا بھی ہے آگ سیکنا تو پھر یہ لوگ دن میں پانچ بار آگ سیک لیے کریں وہ ہی کافی ہے نامراض یہ بھی مجوسی ہے اور تسلی کا ایک معنی جو ہے وہ الیتین بھی ہے الیتین کل کو کہتے ہیں اس سے اس طرح حرکت دینا یہ بھی سلاد ہے گھاری بیٹھ کے چوکڑا ہلا دیں تو حکم برا ہو جائے گا پھر عجیب بد دماغ ہے رب تبارک بطالہ کے حکامات کو ان کی اصل جگہ سے پھیر کر کے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا لوگوں کو بے دینی کی طرف لانا لوگوں کو ایمان ضائع کرنا اور برباد کرنا سمجھ سے بالا تر بات ہے یہ جو دو باتیں میں نے کی ہیں یہ بھی لوگوں کا نظریہ رہا ہے بے دین لوگ یہی کرتے رہیں یہ میں نے کہو یہ نہیں کہ اپنی طرف سے تمہیں دعوت دی ہے کہ آپ اس کام کے طرف لگ جائیں نا تو یہ مسئلہ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں جس نے مجھے بلایا تھا اس کا دادا تھا وہ بھی نام بات تھا وہ کیا تھا باتنی تھا وہ بھی جلیل وہ ہر بات میں یہی کہتا تھا اس کا تعلق بات کے ساتھ ہے ہر بات میں ساتھ نہر تھی اور میں بھی سن سن کے تنگ آ گیا میں نے کہا یار کہتے ہیں جی فلان جگہ میں گیا وہاں لڑ رہے تھے کوئی کہتا ہے جی بھی خدا ہیں کوئی کہتا ہے صرف اللہ تعالیٰ خدا ہے میں نے کہا اس کا تلق باطن کے ساتھ ہے ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت اقلی کے والدین مومن ہیں ایک کہتا ہے مومن نہیں ہے میں نے کہ یہ نہ لڑو اس کا تلق باطن کے ساتھ ہے میں نے اسے کہا بکواس بند کر کہیں یہ نہ ہو تجھے نہر میں پھینک دوں لوگ مجھ سے پوچھیں میں بھی کہوں اس کا تعلق باتن کے ساتھ ہے ہے عجیب بد دماغ تو نام ساتھ نہر تھی بہت بڑی بنتا تھا بات کے ساتھ تلو کے مسئلے کا نہیں بنتا تھا عجیب بے دی نے کہنے لگا میرے پیر جو ہے نا میرے فوت وہ کہتا اپنے فوتوں نے کے بیس سال بعد مجھے خواب میں آئے بہاڑی کے پیر تھے انہوں نے مجھے بلایا میں وہاں گیا مجھے انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ دیا قبر سے میں کہا بڑا مٹھائی فروش ہی طرح پی بھائی مٹھائی کا ڈبہ دیا اس نے اندر سے مجھے کہتا ہے کہ مفرول بھی دیا کہتا ہر سال تو مشرول وہی دیتے مجھے قبر سے میں کو نام چوری کر دے کسی عجیب بد دماغ ہے اور ایمان کو اور کفر کو دونوں کو ملا کر کے اسے باتن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ایسے پہ دین لوگ رفتار کو تار ارشا فرما جی دیکھیں فما کے فمل فی کلو زیما جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے جن کے دلوں میں کجی ہے جن کے دلوں میں نجازت داخل ہو گئی ہے وہ کیا کرتے ہیں مَا مِن وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان جن آیتوں کا معنی جو ہے وہ محکم نہیں ہے جن کا معنی باض طور پہ بیان ہے نہیں کیا گیا بلکہ تشابو ہے ان میں ہیں وہ مشتب متشاب میں سے مشتبہ متشاب ہات میں سے یعنی جن کے معنی میں اشتبا no, ہے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کیوں پڑے رہتے ہیں رب تعالی نے فرمایا کہ ابتغا ابتغال فتنا فتنہ تلاش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رولا بڑے کوئی نہ کوئی نو فساد کھڑا ہوئے کوئی نہ کوئی مسئلے کھڑا رہے بعد میں لوگ مجھے کہیں یہ تو مرجل علماء ہیں حضور ہمارے یہ تو بڑی پہنچی سرکار ہیں بڑے بڑے مسائل میں سر فساد پڑھتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں اور میں اور جب تعویل کا معنی ہوتا ہے اس کا کو معنی دور کا ہے اس کا کا کا دور یہ بھی ہو و میں نے دیا اتنے تک ٹھہر جا تو پھر ڈھونڈنے دو چیزیں ان کا مقصد ہوتی ہیں ایک مقصد کھڑا ہو جائے اور دوسرا فرمایا کہ وہیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں حالانکہ وما جو دو نے بولے تھے, اللہ اور روح اللہ والے رب نے <تصفح> فرمایا یہ تو متشابہات میں سے اس کا معنی ہے کیا یہ میں جانتا ہوں کون ہوتا ہے ان آئٹوں کو لے کر کے یہ ثابت کرنے والا علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں تو کون ہوتا ہے یہ دو لفظ لے کر کے دو جملے لے کر کے دو کلمات لے کر کے یہ ثابت کرنے والا کہ عیسی علیہ السلام جو ہیں آپ ہیں الوحیت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے الوحیت کے استحقاق رکھتے ہیں عیسی علیہ عیصال تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا بتائیں بھائی رب تمارک وطال نے کیسے جواب دیا انہیں اس سے ثابت یہ ہوا جو تمہارے مقصد کا کام ہے صرف وہ کرو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اس نے آ کر اسی طرح کی بات کی صحابہ کے بارے میں وہ جی حضرت میر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ قربان دیا جی حضرت عمر بن عبدالعزیز پر آپ نے کیا جواب دیا اور میں دیکھ یار خدا کا شکر ہے ہم اس دور میں نہیں تھے جب صحابہ کا معاملہ ہوا اب رب تبارک ربتبار کو ہمارے ہاتھوں کو ظاہری بات ہے اگر ہم اس دور میں ہوتے یا مولا علی کے ساتھ ہوتے یا حضرت میر مادے کے ساتھ ہوتے کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے کسی کے ساتھ مل کر تلوار چلاتے حضرت میری معاویہ کے ساتھ ہوتے تو تو بھی صحابہ پر چلتی مولا علی کے ساتھ ہوتے تو بھی حضرت امیر معاویہ وہ بھی صحابی ہیں ان پر چلتی ادھر بھی صحابہ کھڑے تھے ان پر تلوار چلتی تو میں جب رب تبارک بارک نے ہمارے ہاتھوں کو بچا لیا ہے ان کے خون سے تو زبان اپنی کیوں نہیں روکتے ہو تم بات ختم نہیں کر دی آپ نے یار آئے بتائیں سارے ملا پیر جو ہیں اسی مسئلے کو لے کے لڑ رہے ہیں ہو جی یہ ہو گیا تو ہو وہ, وہ ہو گیا باغ فتح کا سر مول رو رہا ہے باغ فتح جی باغ فتح جی تو مسیح پوری یہودی چھین گئے <سؤال> کوئی پتہ نہیں کسی کو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی گومت ختم ہو گئی <سؤال> کسی کو فکری نہیں اس وقت ارمین شریفین حکومت کس کی ہے وہ سب کو پتہ ہے اس کی حد پر امریکی فوج کھڑی ہے سب کو پتہ ہے یہاں <سؤال> <پتہ ہے سؤال> نہیں بولتے باغ فتح جی باغ فتح پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں باغ فتح پہ لڑائی ہو رہی ہے میں نے کہا اب جس قوم سے ناراض ہونا انہیں ایسے کاموں میں پھنساتا ہے ایسے کموں میں آج الجھ رہے ہیں جی امام حسین رضی اللہ عنہ گئے تو وزو تھا یا نہیں تھا ان کا بتائیے کو بات ہے عجیب دماغ ہو یار آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ آ گئے تو پینے کے لیے پانی تھا یا نہیں تھا ایسی باتوں میں الجھ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ دفاع خلافت کے لیے گئے یزید جیسا بدکار جو ہے وہ براجمان تھا اس بر. اسے ہٹانے کے لیے آپ گئے صرف کلمہ جہاد جہاں بلند کرنے کے لیے کلمہ میں حق بلند کرنے کے لیے اس کی طرف نہیں آتے مرتے کہ انہیں پتا اگر یہ بات کریں گے کہ امام حسین اس لیے گئے تو پھر تو ہمیں کرنا پڑے گا اس نے دس محرم کو اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اس نے کھانا پینا شروع کر دیا دونوں ہی موجود میں نہ اسے کچھ کرنا پڑے نہ اسے کچھ کرنا پڑے ہے یا نہیں ایسا تو یہ منہج اسلام کا نہیں ہے قربان جائیں یار بتائیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے کالیمت اللہ اور روح اللہ قرآن میں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا پڑھا تھا نا قرآن میں کلیمت اللہ بھی پڑھا ہے اور روح اللہ بھی پڑھا ہے دونوں پڑھ کے محبوب علیہ صاحب السلام کے صحابہ کو بھی اشتباہ ہوا ہے ان کے بھی ذہن میں آیا یار سائی کہتے ہیں یہ رب کے بیٹے ہیں تو یہاں کلیمت اللہ کہا جا رہا روح اللہ رب کی روح روح جان کو کہتے ہیں نا بندہ اپنے بیٹے کو بیٹی کو اپنی جان کہتا نہیں کہتا تو روح اللہ کا لفظ آیا لیکن قربان جائیں جن کے دلوں میں ایمان بھرا ہوا تھا جنہیں فکر تھی آخرت کی وہ تو تلواریں لے کے دین کے غلبے کے لیے نکل پڑے وہ تو ان معاملات میں نہیں پھنسے ان معاملات میں نہیں الجھے محبوب اللہ کے صحبا اللہ اکبر حد نہیں ہو گئی یار آج باؤلی نہیں باتوں میں لے کے ڈوبے ہوئے وہ جناب یہ کیوں تو وہ کیوں فلانا کیوں تو دھمکانا کیوں بولا ایسا بڑا بھی فضو کا میں پڑا ہوا ایسے باتوں کو جوابات دے رہے ہیں انٹرنیٹ پہ آ کے کھانس کے دیں گے جواب اوپر سے چلو اسے بارہ در بات ہے کرنے والے کام کیا ہیں ان میں مبتلا نہیں ہوں گے مبتلا ہی ہونا شوق سے تھوڑا کرتے ہیں خلا کے کائنات نے شاف رائے جی دیکھیں ورا سے خورفل علم یہ زین میرے یہ جو اللہ پر آگے میم ہے نا اللہ کے بعد جو میم ہے یہ علماء میں اس میں اختلاف ہے علماء فرماتے ہیں بعض علماء کے نزدیک یہاں پر میم یہ وقف لازم کی نشانی ہے اور دوسرے علماء جو ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ہیں آپ فرماتے ہیں یہ یہاں پر وقف لازم نہیں ہے یہاں وقف جائز ہے کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو ٹھیک نہیں اب میں مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں لا میں لا پر وقف کا <سؤال> یہاں فرمایا کہ اگر لا ال... لا... ما اللہ. <سؤال> یہاں پر وقف لازم ہو <سؤال> کیا ہو <سؤال> وقف لازم ہو تو پھر معنی یہ بنے گا اس آیتوں کا معنی صرف رب جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی جانتا <سؤال> نہیں, <سؤال> <سؤال> نہیں. ورا سے جو علم میں پکے ہیں <سؤال> وہ کون ہے وہ بات بات کی ہے اس کا تعلق پھر آگے ہوگا پیچھے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں یعنی راس خون جو پکے علم والے نے وہ بھی نہیں جانتے اسے. صرف رب جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے اور اب تبارک و تعالیٰ کے سے اس کے ابھی کریم علیہ السلام جانتے ہیں یہ وقف لازم کی صورت میں اس کا معنی بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور جو پکے علم والے ہیں اس کا تعلق پھر آگے ہوگا اگلے الفاظ کے ساتھ پیچھے نہیں ہوگا جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عمائر شاہ فرماتے ہیں آ فرماتے ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا علم مجھے بھی عطا فرمایا کیونکہ میں بھی راسخین خیف اللم میں سے ہوں میں بھی کن میں سے ہوں راسخین میں سے ہوں. اب دیکھیں ذرا اگر یہاں پہ وقف لازم نہ مانا جائے حضرت عبداللہ بن عبا رضی اللہ تعالیٰ بیان کردہ مذہب کے مطابق اور یہاں پہ وقف وقف جائز مانا جائے کہ جائز ہے رک جائیں رکیں رکیں نہ رکے نہ رکیں تو پھر اس کا مانا کیا بنے گا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وما اللہ فی العلم کہ ان آیات کریمہ جو آیات متشابہات ہیں ان کی اصل تعویل تفصیل توزیع تشریح کو صرف اللہ جانتا ہے اور پکے علم والے جانتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ اکبر. رب تبارک نے یہ ہو گیا مانا حضرت اللہ تعالیٰ نما کے بیان کرتا مدر کے مطابق اب جی اس کا تعلق آگے کیا بنتا ہے سبحان اللہ یہ علم کا منج ہے جو علم میں راسخ ہے نا ان کا ہے بڑے بڑا ہاتھ میں وہ نہیں پڑتا وہ صرف انہی باتوں کی متوجہ, رہتا ہے انہی کاموں کی متوجہ رہتا ہے جن کاموں کے کا کرنے کا حکم خدا کو ابھی بھی نہیں فرمایا ہے بس یہ دیکھیں جی راتبار فرمایا۔ سے خیر العلم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں آ منا ہم ایمان لائے ہیں اس پر بس جو بھی مانا ہے جو بھی مفہوم ہے جو توضیح ہے جو تشریح ہے جو بھی رقطبارک و تعالیٰ کی مراد ہے جو اس کا مقصد ہے جو مقصود ہے اس کا بیان کرنے کا ہم اس پر ایمان لائے بس جیسا بھی ہے ربتال نے فرمایا میں یہ ہاتھ ہوتا ہے یہ مانا تو جسم مان لیا یہ ہاتھ مانا کلائی مان لی کلائی مان لیا. یہ, مان لیا. یہ پوری باں ہاتھ مان لیا بازو مان لیا یہ مانتے ہوئے جناب پھر کیا ہوا یہ کندھے مان لیے پورا جسم مان لیا نہ میں جو راسخ ہے وہ یہ نہیں کہتا ھائٹا. وہ یہ کہتا تیری شان ہے دست قدرت تیرا تو نے کہا یہ دلہ رب کا ہاتھ ہم علماء نے یہ بیان کیا جو ثابت بھی ہے اب ان آیات سے جو آیات مقمات ہیں ان سے مانا کچھ وضاحت ہوتی تھی اس کی توضیح ہوتی تھی کچھ اشارہ ہوتا تھا تو مانا اس کا علماء نے بیان کیا یہ ہاں ہاتھ سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں نا تو نے پھر میرا ہاتھ نہیں دیکھا وہ آگے سے کہے مجھے یار پانچ اونگلی ہے تیری بھی ہر پانچ انگلی میں ہر انگلی میں تین تین جناب اس طرح کر کے یہ پورے ہیں تو ہاتھ دیکھنے سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاتھ نہیں دیکھا تو نے ہاتھ مراد نہیں ہوتی وہاں مراد طاقت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے طاقت ہوتی تو فمائش جہاں بھی رفت بارکالا اپنے ہاتھ کی بات کی ہے نا وہاں مراد رب تبارک بارک کی قوت اور اس کی قدرت ہے کیا مراد ہے بس اتنا آگے مانا ہم اسی پر چپ ہیں ہم نے کہا بولا ٹھیک ہے اب اس کے آگے سر بجانے کی ضرورت ہے نہیں ہے آگے گھسنے کی اجازت ہے نہیں ہے جناب ہاتھ مانے انگلیاں مانے پورے مانے ناخن مانے سارا کچھ مانے پھر جسم مان لیا تم نے خدا کیا مانا بھائی نا نا رب تبارک وطرہ ان سب چیزوں سے پاک ہے آگے ان کی شان بیان فرمائی اور مولا ہم ہی مان رہا ہے اس پر کل میں وہ چاہے رحمان ہو چاہے جناب اللہ ہو جتنی بھی آیات کہ میں اس طرح کی آیات متشابہات ہیں روب متحاد کی صورت میں مولا بے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کلر بنا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہمارا ذہن بہن تک پہنچے نہ پہنچے ہمیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے بس یہ ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم اس پر ایمان مان ہیں بس اللہ اکبر اور آگے ربت بار اکبال نے کیا ان کی شان بیان فرمائی علم کی جو کرنے والے کام میں لگے رہتے ہیں نہ کرنے والے کاموں میں نہیں گھستے عقل ہاں، والے ہی حاصل کرتے ہیں بے اقل اور قود ناحمق جو ہیں وہ دوسری چیزوں میں گھستے پھرتے ہیں عقل والے جو ہیں جو راستہ صاف واضح بیجن ہو اسی پر چلتے ہیں سات مستقیم پر چلنے والے ہیں وہ ان کاموں میں سر نہیں دیتے اپنا اللہ اکبر پھر ربت بار اکبال نے فرمایا کہ یہ جو نہیں ہے را ہم رب ہمارے دیلوں کو ہدایت سے نہ پھیرنا ہدایت تو نے دی ہے اسی ہدایت پر رکھنا بہ کا رحمت اور ہمیں اپنی طرف سے خاص عطا فرما مطلب کیا ہے اس کا رحمت یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں یہاں تثبیت عل الہدایت کی دعا ہے یعنی مولا ہمیں ہدایت دی ہے تو نے اس پر ثابت بھی رکھا ہمیں ہیں انکا مولا تو بہت عطا فرمانے والا ہے تو ہمیں بھی عطا فرمانا سبحان اللہ ہمیں ہدایت پر بھی رکھ تثبیت عطا فرما ثابت قدمی عطا فرما اللہ اکبر ربنا انک جامع الناس لایوم لا ريب فی اے ہمارے رب بیشک تو سارے لوگوں کو اس دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ لا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وادے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا اللہ اکبر کبیرہ